والقرآن قاف، قرآن مجید کی قسم ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں چٹلایا بلا جی بو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 جن کی کٹائی ہوتی ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعُ النَّضِيد اور خجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں رزقاً لِلْعِبَاد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَاً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 کل کذب الرسول فحق وعید اور اصحاب العائقہ اور طبع کی قوم نے بھی ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرائیا تھا وہ سچ ہو کر رہا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس بھلا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے نہیں لیکن یہ لوگ اصسر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں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 اذ عن وعن اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگرا مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لئے تیار وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ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 مال ما تھی اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ آمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے القیافی جہن کلین حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں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 اللہ تعالی کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا مَا الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں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 غَيْرَ بَعِيد اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گا کل او اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز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 سچ مچ اس پکار کے آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا انا نحن و و یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی اور آخرکار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے